حجامہ جادو کا علاج الحمدللہ حجامہ کی طرف مسلمانوں کا متوجہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مصر کے ایک بزرگ ابو احمد کی بات بہت پسند آئی ان کی عمر ساٹھ سال ہے اور پابندی سے ہجامہ کروانا ان کا باقاعدہ معمول ہے فرماتے ہیں مجھے نہ کوئی درد ہے نہ کوئی بیماری میں حجامہ اس لیے کراتا ہوں کہ حضرت آکا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ترغیب ہے بس یہ اخلاق حسنا حمیدہ میں شامل ہو گیا سبحان اللہ کیا ایمانی ذوق ہے ایک پچپن سالہ خاتون ام زکی لکھتی ہیں مجھ پر جادو تھا اور جادو بھی جناتی عاملوں سے بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا حجامہ کراتے ہی جادو ختم اور جن غائب سبحان اللہ خون کے ساتھ جن بھی نکل گیا اور اس کا مورچہ بھی ٹوٹ گیا جادو دراصل سر پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے گدی کے راستے ریڑھ کی ہڈی پر قبضہ جماتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے پورے جسم کو لپیٹ میں لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حجامہ کے جو مقامات یا پوائنٹ اشیات فرمائے وہ سب انہی جگہوں کے ہیں اس لیے ہر بیماری جادو نظر وغیرہ کے اڈے ہجام سے ٹوٹ جاتے ہیں